یا موعزة من ربكم وشفاء لما في السدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا من ما يجمعون اے لوگو تم تک پہنچ چکی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور سینے کی بیماریوں کے لیے شفا اور نری ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے میرے پیغمبر آپ کہہ دیں اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ بس چاہیے کہ وہ مومن خوش ہو جائیں اللہ کا فضل اس کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو وہ جمع اور اکٹھا کرتے ہیں صبح رب عزت عما یسفون وسلامر سلیم والحمد الحمدلاہ رب الم اللہ صلی سید و مولانا محمد ولا عل سیدہ و مولانا محمد و بارق وسلیم امام المبیا سرور کائنات رحمت للعالمین سرتاج دو عالم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے مسئلہ توحید بیان کرتے اور قرآن پاک میں جو دلائل اللہ نے اتارے وہ لوگوں کو سناتے قرآن پاک کے دلائل اتنے آسان سہل اور عام فام تھے انسانی عقل اسے ماننے پر مجبور ہوتی لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے اور قرآن کے جو دلائل تھے وہ لوگوں کو متاثر کرتے قرآن پاک میں جب آپ دلائل پیش کرتے تو ان میں سے کچھ دلائل کا رنگ اس بات ہی ہوتا کہ ساری کائنات کا مالک میں ہوں خالق میں ہوں رازق میں ہوں یہ زمین میری ہے یہ آسمان میرے ہیں یہ سورج میرا ہے یہ چاند میرا ہے بادلوں کو ہانکنے والا میں ہوں بارش کا برسانے والا میں ہوں پیدا کرنے والا نشو نما کرنے والا پالنے والا میں ہوں پھر کسی کسی جگہ پہ اللہ جب اس باتی رنگ میں دلائل دیتے ہیں تو آخر میں آ کے اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو میں نے بنایا ہے میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا بنا یہ ایک رنگ ہے قرآن پر اور کبھی کبھی اللہ غیر اللہ کے پجاریوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میرے سوا جن کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے تم پکارتے ہو لئی یخل کو زبابوں ولا وج وہ سارے مل کے اکٹھے ہو کر پوری قوت صرف کریں تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں اس اس رنگ میں بیان کرتے کرنے لگتے ہیں مَا مِنْ تم کہتے ہو کہ وہ مالک ہیں مختار ہیں جھولیاں بھرتے ہیں یہ جو کھجور کی گٹھڑی ہے اور گٹڑی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک بھی لا یمل مسکالا ذرا وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے مالک بھی یہ ایسے دلائل تھے ہیں جو انسانی عقل کو اپیل کرتے ضد نہ ہو اناد نہ ہو میں نہ مانوں یہ ہٹ دھرمی نہ ہو انعت ہو رجوع ہو دل کا برتن سیدھا ہو تو قرآن اتنے عام فہم دلائل پیش کرتا ہے کہ انسانی عقل اس کو ماننے پر جب آپ اس قسم کے دلائل دیتے آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ سناتے تو مشرقین کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا شرک پہ کیا دلیل ہو گئی غیر اللہ کی عبادت پر غیر اللہ کے سجدے پر ان کے پکارنے پر کون سی دلیل ہونی ہے مشرق کے پاس مشرق کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہوتی ہے رہی ہے وجدنا علیہ نا یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے اس کے علاوہ خیر اللہ کی عبادت پر پکار پر ان کے سننے پر ان کے مختار ہونے پر کوئی دلیل ان کے پاس کیا ہونی تھی چنانچے جب آپ دلائل کی بارش برساتے اور قرآن پیش کرتے اور آیتے پڑھ پڑھ کے سناتے تو مشرقین جب آجز آتے نا تو وہ معاشرے میں عوام میں جاہلوں میں ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ یہ کتاب جو یہ نبی پڑھ پڑھ کے سناتا ہے یہ اللہ نے نہیں اتاری ہے اس نے خود گاڑ لی یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا یہ خود بناتا ہے بنا بنا کے ہمیں سناتا رہتا ہے بھلا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو مکھیوں کے ساتھ مثالیں دیتا رہے بھلا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کی مکڑی مچھر کے ساتھ مثالیں دے اتنا بڑا اللہ اور مثال مکھیوں کی اللہ نے فرمایا ان اللہ یستا فما۔ اللہ نہیں رکتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی فما فو کہا اللہ نے فرمایا شکر کرو مچھر سے زیادہ حقیر اور ذلیل چیز اور کوئی نہیں تھی ورنہ میں وہ بھی بیان کرتا فما فو کہا یعنی حکارت میں اونچی ذلت میں مچھر سے اونچی کوئی اور چیز ہوتی نا تو میں اس کو بھی بیان کرتا یہ جو ہم نے مکھیوں مکڑیوں کی مثالیں پیش کی ہیں ان میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے میری توہین نہیں ہوتی ہے استاد شاگرد کو گدھا کہہ دے تو شاگرد کی توہین ہے استاد کی کون سی توہین ہے یہ مثالیں جو میں پیش کر رہا ہوں مکھھیوں کی مکڑیوں کی ان مثالوں کے ذریعے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں زدی جن کی گمراہی بڑھ جاتی ہے اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں یہ مثالیں سن کر ان کے دل ہدایت کو قبول کریں. حکمت اس مثالوں کی یہ تو یہ تو پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اللہ اکبر ہو مکھیوں کی باتیں کرے اللہ اکبر ہو مکڑیوں کی باتیں کرے نہیں نہیں بھائی یہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے یہ خود جوڑتا ہے خود کرتا ہے افترا کرتا ہے بناتا ہے اور اللہ کے ذمہ لگاتا ہے اور ہمیں پڑھ پڑھ کے سنا دیتا ہے چنانچہ جو صورت ہمارے زیر مطالعہ ہے صورت یونس اس میں بھی اللہ نے جو دلائل پیش کیے ہیں کچھ دلائل میں آپ کو سنا چکا ہوں آیت نمبر تین میں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کو 6 دنوں میں پیش کیا اس دلیل کو کہ 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں اس کے آگے آیت نمبر پانچ میں اللہ نے سورج اور چاند کے نظام کو پیش کیا سورج کا بنانے والا چاند کو روشنی بخشنے والا منزلے اس کی مقرر کرنے والا میں ہوں پھر آیت نمبر چھے میں اللہ نے رات اور دن کے آنے جانے کو اختلاف کو پیش کیا کبھی راتیں بڑی ہیں تو دن چھوٹے ہیں کبھی دن بڑے ہیں تو راتیں چھوٹی ہیں یہ رات اور دن کا نظام اس کا بدلنا چھوٹا اور بڑا ہونا یا آگے پیچھے آنا یہ میری قدرتوں کی دلیل ہے اللہ نے آیت نمبر چھ میں یہ دلیل پیش کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ نے خود مشرقین کو مخاطب کر لیا میں یوں من سما ورز بتاؤ تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے ام میں کو سما وبسار تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے میں یقر من ال وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِن الْحَيَّ زندے سے سے سے زندہ بے جاندار جاندار سے بے جان نکالنے والا کون ہے ہے اس کی تدبیریں کرنے والا اس کی نظام کو چلانے والا کون ہے؟ مشرقین نے اللہ کے ان سوالوں کا جواب دیا مولا یہ سب کچھ کرنے والا تو ہے آیت نمبر اکتیس میں اس کو بیان کیا پھر ایک آیت میں اللہ نے اپنی سفت علم غیب کو بیان کیا اپنی سفت قدرت کو تو کہنے لگے او جی یہ خدا کی کتاب ہی نہیں ہے یہ رب کا کلام ہی نہیں ہے یہ خود گھڑتا ہے یہ خود بناتا ہے یہ افطرا کرتا ہے اور بنا بنا کے ہمیں سناتا رہتا ہے اس طرح انہوں نے کو کور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ محمد کے جال میں نہ پھنسے آئیں نہیں اس طرف بات نہ مانیں ان کی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہ جائیں لوگ یہ پروپیگنڈا ہوا سورت یونس میں اس پروپیگنڈے کا اللہ نے جواب دیا ذرا آئیے آیت نمبر سینتیس پر پیچھے ذرا چلتی پھر اس آیت کا ترجمہ کرتی پچھلے صفحے پہ آئیے گا جی سفا نمبر ایک سو ترانوے ایک نو تین ایک سو ترانوے بس ایک ہی سفا آپ نے پیچھے آنا آیت نمبر ہے جی سنتیس بلکہ ایک سو بانوے کی آخری سطر پہ آ جائیے جی آیت نمبر سینتیس ماکان ہاضل قرآن مندون قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کان حاضل قرآن یہ قرآن ایسا تو نہیں ہے جس کو گھڑ لیا گیا ہو جس کو بنا لیا گیا ہو جس کو افطرا کر لیا گیا ہو من دون اللہ اللہ کے خود میرے نبی نے بنا لیا ہو اللہ نے نہ بھیجا ہو یہ قرآن ایسی کتاب تو نہیں ہے ولا تصدیق تصدیقی بینا یا دئیے قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تورت کی انجیل کی صوف ابراہیمی کی صوف موسوی کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کیا مطلب جو مسئلہ ہم نے تورط و انجیل میں بیان کیا تھا وہی مسئلہ ہم نے قرآن میں بیان کیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں کہتا ہے کوئی نیا عقیدہ بیان نہیں کرتا ہے قرآن بھی وہی بات کہتا ہے جو بات اپنے وقت میں توريت نے کہی تھی قرآن وہی بات کہتا ہے جو بات اپنے وقت میں انجیل نے کہی تھی اور وہ بات کیا تھی لا الہ الا اللہ وتفصیل الكتاب قرآن ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جو چیزیں تم پر لکھی گئی ہیں جو تی چیزیں تم پہ فرض کی گئی ہیں جو احکام تم پہ فرض کیے گئے ہیں جو چیزیں لوہے محفوظ میں تم پر لکھی گئی ہیں قرآن ان کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے لا ریب فیئے من رب العالمین اس بات میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن آیا ہے رب العالمین کی طرف سے وہ جو اشکال ذہنوں میں پیدا ہوا مشرقین نے پیدا کیا یہ خود بنا لیتے ہیں یہ رب کی کتاب نہیں ہے اس آیت نمبر سینتیس میں اللہ نے اس اعتراض کو اس شبہ کو دور کر دیا نا نا نا نا یہ کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ ہم نے اتاری ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور رب العالمین کی طرف سے آئیے جب اس کی صفائی پیش کر لی آپ قرآن ایک چیلنج کرنے لگائیں مشرقین مکہ کو قرآن چیلنج کرنے لگائیں ان لوگوں کو جن کی گھڑی میں بڑھا ہوا تھا کلام فصاحت بلاغت کلام کی ندرت شیر و شائری خطابت جن کو اپنی زبان پہ ناز تھا تکلوم پہ ناز تھا خطابت پہ ناز تھا ذہانت پہ ناز تھا فتحت پہ ناز تھا اس قوم کو قرآن کرنے لگا ہے جس قوم کی معصوم بچیاں فل بدی سو سو شیر پڑھ دیا کرتی تھی بچیاں اس قوم کی سو سو شیر فل بدی پڑھ دیتی ہیں جن کو اپنی زبان پہ ناز ہے جو کہتے تھے ہمارے سوا باقی ساری دنیا کے لوگ عجم ہیں یعنی گونگے ہیں، زبان ان کے پاس نہیں ہے خطابت ان کے پاس نہیں ہے زبان ہے تو ہمارے پاس ہے تکلم فساد ہے تو ہمارے پاس ہے بلاغت ہے تو ہمارے پاس ہے ان میں پڑھے لکھے لوگ تھے کاتب تھے شاعر تھے خطیب تھے مقرر تھے مکہ مکرمہ کی آبادی میں قرآن ان کو چیلنج کرنے لگا ہے قرآن کہتا ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن میرا نبی خود بناتا ہے اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے قرآن میرے نبی نے خود کھڑ لیا ہے اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میری کتاب نہیں ہے ائے مکہ والوں میرے نبی نے تو ساری زندگی مکتب کا موں بھی نہیں دیکھا ہے میرے نبی نے سکول کا موں نہیں دیکھا کلم دوات کاغذ تختی میرے نبی نے کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑی میرا نبی کسی کا شاگرد نہیں ہے میرے نبی کا کوئی استاد نہیں ہے میرا نبی لکھنا نہیں جانتا میرا نبی پڑھنا نہیں جانتا میرا نبی تو اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتا ہے اللہ فرماتی ہے میرا نبی جو پڑھا ہوا نہیں ہے اگر وہ اتنی بڑی کتاب بنا کے لایا ہے اے مشرقین تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو فاتوب سورت مسلے ایک سورت تم بھی بنا کے لاؤ تمہیں اپنے کلام پہ ناز ہے تمہیں اپنی فساد پہ نہ تمہیں اپنی بلاغت پہ ناز ہے میرا نبی پڑھا ہوا نہیں ہے تم پڑھے لکھے لوگ ہو اس جیسی ایک صورت تم بنا کے لے آؤ آگے اللہ نے وہ فرمایا افتراہو میرے پیغمبر کیا وہ کہتے ہیں افتراہو اس نبی نے اس قرآن کو گھاڑ لی ہے آپ کے متعلق یہ کہتی خود بنائے گھاڑ لیے ام یق کیا وہ کہتے ہیں افطرا اس نبی نے اس قرآن کو کھالی ہے افطرا کی ہیں اللہ پہ جھوٹ بول دی ہیں کل میرے پیغمبر چیلنج کرو ایک سورت مسلی ہی اس جیسی جس کے مضمون اس جیسے ہو فسات اس طرح کی ہو بلاغت اس طرح کی ہو ود منست من بلا لو جن جن کو بلا سکتے ہو من دون اللہ اللہ کے ورے ورے حمیتیوں کو بلاؤ اپنے مشکل کشاہوں کو بلاؤ اپنے معبودوں کو بلاؤ اپنے حاجت رواوں کو بلاو چیلنج کرنے لگا ہوں میں تمہیں جن جن کو میرے سوا پکارتے ہو جتنے تمہارے حمیتی ہیں دنیا کے جتنے خطیب ہیں جتنے تمہارے دوست ہیں سب کو بلالاؤ ایک صورت پیش کرو ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے اس دعوے میں کہ نبی خود بناتا ہے یہ کرتا رہتا ہے یہ خدا کی کتاب نہیں ہے میرے نبی اگر بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا کے لے آؤ آج سے پندرہ سدیاں پہلے قرآن نے کفر کو چیلنج کیا اور قرآن کے چیلنج والی یہ تلوار آج بھی کفار کے سر پہ لٹک رہی ہے آج بھی کفار کے سر پہ لٹک رہی ہے اور قرآن پکار پکار کے کہتا ہے فاتوب صورت مسلے اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر تم نہ بنا سکو تو پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ یہ کتاب کس کی طرف سے آئی ہے آیت نمبر سینتیس میں جب اس کو ذکر کیا نا تو آیت نمبر ستاون میں آیت نمبر ستاون میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے متعلق بتایا کہ قرآن کیسی کتاب ہے یہاں اللہ نے قرآن کی چار سفتوں کا ذکر کیا ہے ذرا توجہ کیجئے گا ہم سب کیونکہ قرآن کے طالب علم ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ ہمارا ایک گہرا تعلق ہے اس آیت میں اللہ نے قرآن پاک کی کتنی سفتوں کا ذکر کیا کیسے ذکر کیا اللہ نے یا یو اے پوری کائنات کے لوگوں قد جاتکم کم تم میں رب کم و شفا ان لل کتنی الفتیں ہو گئی قرآن کی اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس آ چکی ہیں مایزہ من ربکم رب ایک نصیحت مایزہ واض میں نا پنکھ اردو میں کہتے ہیں نصیحت اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہیں اور یہ نصیحت باپ بیٹے کو نہیں کر رہا ہے یہ نصیت, نصیت پنکھ استاد اپنے شاگردوں کو نہیں کر رہا ہے یہ نصیت پیر اپنے مریدوں کو نہیں کر رہا ہے یہ نصیت مخلوق میں بڑا اپنے چھوٹوں کو نہیں کر رہا ہے اوے لوگو یہ نصیت آئی ہے میرے ربکم کس کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے اس میں نصیت ہے اس میں واد ہے اس میں رہبری کے سارے طریقے ہیں سارے راستے بتائے گئے ہیں یہ قرآن نصیت ہے دوسری صفت ذکر کی بس شفا الما فدور یہ قرآن ان بیماریوں ان روگوں کے لیے شفا ہے جو بیماریاں انسان کے سینے میں پیدا ہوتی صدور میں نا سینا مراد دل ہے جو دل میں بیماریاں لگتی ہیں سینے میں روگ پیدا ہوتی ہیں شفاون یہ قرآن ان بیماریوں اور روگوں کے لیے کیا ہے شفا دیکھیں, ایک بیماریاں ہے جو ہمارے جسم کو لگتی ان میں کچھ بیماریاں معمولی ہوتی ہیں کچھ اس سے بڑی ہوتی ہیں کچھ اس سے بڑی ہوتی ہیں کچھ اس سے بڑی ہوتی ہیں کچھ مولک ہوتی ہیں بیماریوں میں ملیریا بھی ایک بیماری ہے نزلہ زکام بھی ایک بیماری ہے سر میں درد ہو گیا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے ٹائیفائڈ بخار ہو گیا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے یارکان ہو گیا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے اور پھر سرطان ہو گیا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے کینسر ہو گئے ہیں اور وہ آخری سٹیج پہ چلا گیا یہ بھی ایک بیماری ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں انسان پرواہ نہیں کرتا علاج ہی نہیں کرواتا دوائی نہیں لیتا ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ڈاکٹر حکیم کے پاس بندہ گیا انہوں نے کوئی نسخہ تجویز کر دیا شفا ہو گئی بندے نے کچھ آرام کر لیا پرہیز کر لیا بیماری سے نجات مل گئی اور کچھ بیماریاں جسم کو اس طرح کی لگتی ہیں کہ جب ڈاکٹر اس کی تشخیص کر کے مریض کو بتاتا ہے دن کینسر ہو گیا تو پتہ نہیں کینسر کی وجہ سے تو مرتا ہے یا نہیں مرتا اس بتانے کی وجہ سے مرتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کینسر ہو گیا ہے تو کینسر بھی تو ایک بیماری ہے یہ مولک بیماری ہے یہ جسم کو لگنے والی بیماریاں اور کچھ بیماریاں انسان کے سینے میں لگتی ہیں اندر میں لگتی ہیں کلم میں لگتی ہیں باطن میں لگتی ہیں ان بیماریوں میں بھی کوئی بیماریاں معمولی ہیں جیسے سگیرہ گناہ ہے جیسے کیا ہے سگیرہ گناہ ہے بندہ کوئی نسخہ استعمال نہ کرے صبحوں سے لے کے زور تک جتنے سگیرہ گناہ ہوتے ہیں زور کے ٹائم جب وضو کرے گا ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ والے گنا ختم کل ہی کرے گا تو منہ والے ختم منہ دھوئے گا تو منہ والے آنکھوں والے زبان والے زبان ختم ہاتھ دھوئے گا تو جو ہاتھوں سے کیے وہ ختم پاؤں دھوئے گا تو جو پاؤں سے گناہ کیے وہ ختم اور نماز میں جب آئے گا تو نماز جب پڑھے گا تو صبح سے لے کے زور تک جتنے گناہ سگیرہ کیے نماز پڑھنے سے سگیرہ سارے گناہ ختم جب جمعہ پڑھے گا تو پچھلے ہفتے سے لے کے اس ہفتے تک کتنے گنا ہے سارے ختم جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک صغیرہ گناہ ہیں سارے ختم نمال پڑا گناہ ختم روزے رکھ لیے گناہ ختم پھر کچھ گناہ ایسے ہیں دل کی بیماریاں ایسی ہیں جو اس سے ذرا بڑی بیماریاں ہیں ان میں نسخہ استعمال کرنا پڑے گا توبہ کا اس میں نسخہ استعمال کرنا پڑے گا معافیا مانگنے کا اس میں نسخہ استعمال کرنا پڑے گا رب کے سامنے گر کا اللہ جنوبی اللہم مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ نے فرمایا یہ جی نسخہ تو استعمال کر میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر یہ بیماریاں ہیں پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو مغلک بیماریاں ہیں جیسے شرک ہو گیا یہ روح کا کینسر ہے یہ سینے کا کینسر جسم کا نہیں روح کا کینسر ہے لیکن جو جسم کو کینسر لاحق ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی علاج حکمت میں نہ ہو لیکن جو روح کو شرک والا کینسر لگ گیا اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی اس کا علاج ہے معافی مانگ لے شرک چھوڑ دے میری توحید کو تسلیم کرے جتنا شرک کر چکا ہے اس کو سمجھ آ گئی معافی مانگ لے معافی مانگے میں اس طرح کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو سارے گناہ پچھلے معاف کر دوں گا ان ال اسلام انل اسلام یہ دم و ماکانا قبل ون الحجا تہ دم و ماکانا قبلا وانل ہجرت مکانا قبل ہجرت کرنا پچھلے گنا کر دیتا ہے حج کا کرنا پچھلے گنا کر ہے اور اسلام کا قبول کرنا پچھلے گنا کر سینے کا کینسر ہے دل اور روح کا کینسر ہے شرک اس کا علاج ہے معافی مانگے توبہ کرے گڑ گڑ آئے سمجھ آ جائے توحید پہ کر بند ہو پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور اگر سمجھ نہیں آئی اور شرک سمیت مر گیا اس حالت میں موت آ گئی پھر نبی کا چچا ہو جہنوی نبی کی بیوی ہو جہانوی نبی کا بیٹا ہو جہانوی نبی کا چچا ہو جہنوی پھر اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں باقی سارے گناہ کی بخشش کی صورت ہے مثلا ایک گناہ کیا کبیرہ معافی دنیا میں نہیں مانگی اسی کبیرہ گناہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں چلا گیا اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا معاف کر دو بھائی یا میرے پیارے پیغمبر نے اس گناگار کے لیے اپنی شفاعت کے لب کھول دی چلو جی نبی ابا کی شفاعت مانی گئی معاف کر دو یا اس گناہ کی سزا کے لیے اس کو جہنم میں ڈالو اتنے سالوں کے لیے سزا بھگت لے پھر جنت میں لے علاج ہے ہر گناہ گناگار کا علاج ہے جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ جنت میں لائیں گے لیکن